وشرر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اما بعد آج انشاءاللہ بھی عقیدے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ توکل کے متعلق بات کریں گے توکل على اللہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرنے کے احکام اور مسائل آج ذکر کریں گے اور آج کے درس میں شروع میں توقل کے معنی ذکر کریں گے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کی کیا شروط ہے اور اس کے کی منافی کیا ہے اور کس کی، طرح لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس میں اور اس کے بعد اس کے پھل اور اس کے نتائج یعنی توکل کرنے والے کے کی کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے توکل اللہ ہم لوگ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں یہ لفظ ہم لوگ عموماً قرآن کی آیتوں میں قرآن میں بہت زیادہ اس کے حکم دیا گیا ہے اور اس کے بہت ہی ذکر کیا گیا ہے اور ہم لوگ اس کو یاد کر لیں اللہ پر توقل کرنا چاہیے لیکن کس طرح کرنا چاہیے ہر ایک انسان کہتا کہ میں اللہ پر توقل کرتا ہوں حتیٰ کہ آپ دیکھو گے جو قبروں پہ جاتے ہیں اور جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے حاجات کسی کسی انسان یا جنا سے جو کرواتے ہیں وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و پر مکمل طریقے سے توقل کرتے ہیں تو آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ یہ حقیقت بتائی جائے گی کہ یہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے اور توکل کے شروط اور احکام اور مسائل کس طرح کیا ہے اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اکثر لوگ اس کی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں اور اس کے اسباب اور اس کے علاج انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے توکل یہ عربی لفظ ہے اصل اس کے مادہ وکلا وکلا کے مطلب یعنی انسان کسی چیز کو چھوڑ دیا یا کسی چیز کو تسلیم کر دیا سلم و ترک اصل اس کے معنی یہی ہے اور توکل جب وہ تا تفاول کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اس کے مطلب کہ انسان یہ انسان اپنا معاملہ کسی کے طرف حوالہ کر دے اپنا معاملہ کسی کے طرف اس کو چھوڑ دے اور اس کو ذمہ دار بنائے اسی لیے توکل کو توکل کہا گیا کہ انسان اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی پر اس کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کے طرف حوالہ کر دیتا ہے تو اس لیے یہ توقل کو توقل کہا گیا ہے اور جیسا کہ ہم لوگ عموماً وکیل کہتے ہیں وکیل عربی میں کس کو کہتے ہیں وکیل جو بھی شخص آپ اگر اپنے جگہ پہ اس کو کسی بھی کام سونپتے ہو یار اس کو حکم دیتے ہو کہ آپ کے نام سے کرے تو اس کو وکیل کہا جاتا ہے یعنی جیسا کہ خریدنے میں آپ کے وکیل وہ ہے جو آپ کے نام سے خریدتا ہے جو بیچتا ہے آپ کے نام سے اس کو بھی عربی میں وکیل کہتے ہیں تو وکیل جو موکل ہے جس کو کوئی کام اس کے طرف حوالہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک والا کام آپ کو کرنا ہے تو توکل کے معنی یہی ہے اور اسی سے مشتق ہے اور اس ہم یعنی علماء کے عرف میں اور شریعت کے عرف میں توقل کے معنی کیا ہے علماء نے الگ الگ معنی ذکر کی ہے لیکن سب سے مناسب تعریف یہ ہے کہتے ہوا اعتماد اور قلب اللہ تعالی کہ انسان کے قلب انسان کے دل اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر اعتماد کرے یعنی اسی پر بھروسہ کرے اسی کی طرف التجا کرے فجلا بھی الخیر خیر حاصل کرنے میں ودف اقدار اور ضرر اور شر کو دفع کرنے میں من امور دنیا والا آخرہ چاہے مسائل دنیا کے ہو یا آخرت کے مسائل ہو اور آگے کیا ہے بعد الاخذ بالاسباب اسباب اور وسائل مہیا کرنے کے بعد لینے کے بعد یہ اگر انسان مسئلہ حوالہ اللہ کی طرف کر دے تو اسی کو توکل کہتے ہیں توکل اللہ اور مزید تشریح انشاءاللہ آگے باتوں میں اور آگے مسائل میں ذکر کیا جائے گا علماء نے اور بہت سے صحابہ کرام الگ الگ تعریف کی ہے ابن عباس کہتے توکل کے مطلب ادس باللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرنا اور حقیقت میں بھروسہ اور توکل میں یعنی بالکل معنی قریب ہے اگرچہ دونوں میں کچھ فرق ہے لیکن توکل اللہ پر بھروسے کے بعد ہی ہوتا ہے لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے کیونکہ لیکن اگر اس میں عموماً ذکر کیا جاتا تو ایک ہی معنی قریب ہے لیکن اگر اسا تماعون کرے اور دیکھے تو اس میں دونوں میں تھوڑا سا کچھ فرق ہے تو اس لیے یہ اعتماد کیا ہوا توقل کہ انسان دنیا کے کام میں یا آخرت کے کام میں چاہے کو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ذاتی مسئلہ یا کسی اور مسئلہ دنیاوی یا اخروی مسئلہ انسان اس کو اللہ کے طرف حوالہ کر دے اسباب اور وسائل مہیا کرنے کے بعد اسباب اور مسائل کس طرح مہیا کیا جاتا ہے انشاءاللہ ابھی ذکر کیا جائے گا توکل اللہ کی کیا اہمیت ہے اللہ سبحانہ نم پر توکل کرنا یہ اس کی بڑی اہمیت ہے میری گزارش ہے قابل قریب ہو جاؤ اسے بکھرے ہوئے ہیں کہ ہر ایک سب میں تین چار پانچ لوگ اگر قریب آ جائے تو یہ افضل ہے یہ مجلس کے آداب میں یہی ہے کہ قریب قریب آنا اور سننا کیونکہ فرشتے پیچھے سے گھیرتے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی پر توقل کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا دخل عقیدے سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کرنا یہ عقیدے کے اہم مسئلہ ہے اور ایمان کے اہم مسئلہ ہے اور اہم جزے کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ پر توقل کہ انسان ضعیف ہے کمزور ہے ہمیشہ وہ اللہ سبحانہ و کے لیے محتاج رہتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالی پر توقل کرنے سے بھروسہ کرنے سے اعتماد کرنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے خوف اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ, قلب، یہ قلبی عمل ہے یعنی اس کا عمل آزا و جوارے میں ظاہر ہوتا ہے لیکن اصل اس کا مرکز کہاں دل ہے اسی لیے کہتے ہیں یہ قلبی عمل ہے قلبی عمل یعنی دلی عمل ہے اور اس کا مرکز دل میں آپ نہیں جان پاؤ گے کہ فل آدمی توقل کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ اندرونی بات ہے لیکن آپ اندازہ اس کے افعال سے لگا سکتے ہو آپ اس کے افعال سے ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جو دلی بات ہے وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اور معروف ہے کہ دلی ساری عبادات جو دل سے تعلق ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور اس کا دخل دے اس کے یعنی وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تو توکل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اسی لیے اس کو عقیدے میں ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح یہ مومنوں کے مومن, مومنوں کی ایک بڑی صفت ہے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں اور انبیاء علی صلاحت والسلام کے ایک عقیدہ یعنی ایک صفت ہے اور اسی طرح علماء کہتے کیونکہ یہ اس کا قبا اور قدر سے تعلق ہے یعنی تقدیر پر ایمان لانے سے اس کے تعلق ہے کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور توکل ہوتا ہے لیکن جب انسان اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے بھروسہ نہیں کرتا زیادہ تو اللہ کے تقدیر پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے تو اسی لیے یہ باب اور توکل اللہ یہ بہت ہی اہم ہے ہم کو شروع میں ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو آخری رکھا کیونکہ بہت سارے مواضی ہے اور انشاءاللہ یہ اللہ زیادہ, زیادہ مناسب ہیں کیونکہ ابھی کچھ پچھلے تین درس میں جنات اور شیاطین کے متعلق بات ہوئی تھی اسی طرح آسیب اور اس طرح مصیبتیں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس کا علاج بتا گیا سب سے ہم یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور توقل کرے اور بتایا گیا کہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم توکل کرتے ہیں کہنے میں اور کرنے میں بہت ہی فرق ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ علماء نے اس کو خاص قواعد اور مسائل اس کو رکھا ہے اور حت المکان انشاءاللہ آج کے درس میں یہ ذکر کیا جائے گا اور اس کا حکم کیا ہے اللہ پر توکل کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ پر اعتماد کرنا یہ واجب کہ مستحب ہے ہم لوگ کی نگاہ میں کیا ہے واجب ہے بلکہ یہ اوجب الواجبات ہے اور ایمان کی اہم چوز ہے اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی مسلمان پیدائشی مسلمان ہے لیکن ہمیشہ اللہ پر شک کرتا ہے اللہ کے افعال پر شک کرتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقدیر پر شک کرتا ہے تو مومن نہیں رہ جاتا ہے اسی لیے یہ واجب ہے بلکہ او الواجبات ہے اور سب سے اہم واجبات میں سے یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی پر توقل کرے توکل کے درجات ہے سب سے ادھلا درجہ یہی واجب ہے لیکن اعلی درجہ تک اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہی پکا مومن بنتا ہے طرح انبیاء علیہ مسلط تھے اور اس کے بعد جو اولیاء ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ پر توقع کرنا چاہیے اگر کوئی انسان قرآن میں دیکھے تو قرآن میں ایک دو آیت نہیں ہے دس بیس آیت نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے کہیں کہیں کے لفظ آیا کہیں کہیں اللہ سبحانہ و الگ الگ الفاظ سے ذکر کی ہے. لیکن ہر جگہ اللہ سبحانہ ہو حکم دیتے کہ توکل کرو چند آیاتیں میں ذکر کرتا ہوں جس میں اللہ نے حکم دی ہے کہ توکل کرو اللہ فرماتی وہ توکل موت کہ تم اس پر توقل کرو جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کو موت کبھی نہیں آتی ہے یہ کس کی سمت ہے لیکن اللہ کے رسول کی سمت نہیں ہے یا کسی نبی کی سبت نہیں ہے کسی پرشتے کی سبت نہیں ہے یہ خاص اللہ کی سبت ہے جس کو موت نہیں آتی ہے وہ صرف اللہ سبحان ہو تعالی ہے اور دوسرے آت میں اللہ فرماتے واہ پلک مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توقل کریں۔ تیسرے آپ میں ون اللہ پلی تو کرنے والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر توکل کریں۔ چوتھی آت میں اللہ فرماتے وان اللہ پر توکل ہو انکن تم مومنین اگر تم لوگ مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر توقل کرو اللہ فرماتی فاود ہو وہ توقل کہ اللہ کی عبادت کر اور صرف اسی پر توقل کرو یہ اس میں حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آیات ہے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم نہیں دیے بلکہ مومنوں کے ایک صفت ذکر کی ہے اور انبیاء کی صفت ہے اللہ فرماتے ہیں اور کے بارے میں کہ انبیاء یہ دعا کرتے ہیں ربنا نا توکلنا کہ اور مومن لوگ بھی اے رب ہم لوگ آپ پر توقل کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ان اللہ اور اللہ فرماتے ہیں مالانا فرشتوں امبیا کے بارے میں کافروں کے مقابلے میں کہتے تھے وہ مالانا اللہ الله یعنی تو کیا ہو گئے ہم لوگ کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کرے ہم لوگ پورا اعتماد کرتے ہیں اللہ سبحانہ ہو پر اور اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں وہ اعلیٰ اور کہ ہمیشہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و پر ہی توقع کرتے ہیں اور اور اس کے علاوہ اور آیات میں اللہ سبحانہ و توقل کرنے والے تو فضیلت ذکر کرتے ہیں اور ان کے یعنی ان کے فوائد ذکر کرتے ہیں جیسا کہ اللہ پرماتے تو حسب کہ جو صرف اللہ سبحانہ و پر توقل کرتا ہے اعتماد کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و اس کے لیے کافی ہے اور اس کے علاوہ قرآن میں ماشاء اللہ بہت سے آیتیں ہیں اگر ایک ہی آیت ہوتی تو کافی ہے لیکن اتنا زیادہ آتے ہیں تو انسان کو یہ اس کی اہتمام اس کے اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں ہمیشہ اس پر غور کرنا چاہیے حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توقع کی بڑی اہمیت دی ہے اس میں کئی حدیث ہے میں دو حدیث ذکر کرتا ہوں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور اونٹ ان کے پاس ہے تو اونٹ کو جیسا کہ مسجد میں آنے لگے یا کہیں جانے لگے تو اللہ کے رسول سے پوچھا عقیم ہوا توکل ہم اترو کہاں وہاں توقعی کہ اللہ کے رسول اس کو باندھ کے اللہ پر توقل کرو یا چھوڑ کے اللہ پر توقل کرو اللہ کے رسول نے کہا نہیں بلکہ ہاں باندھ کے پھر اللہ پر توقل کرو اسی طرح حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول ساسن فرماتے ہیں اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے پھر کہتا بسم اللہ توکل تو اللّہ تو اس کی فضیلت ذکر کیا گیا ہے اور اللہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو اضلاء کے رسول کے ارشاد ہے لو اللہ کم تو اللہ حق کا کہ جس طرح توکل کرنا چاہیے اللہ پر اگر اس طرح کرتے لذکا کم کمایا رزق یہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ روزی کی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے یہ حدیث کافیوں کے لیے اللہ کا رسول فرماتے ہیں لو ان اگر تم لوگ تو نہ توقل ہے اگر ہر تو لوگ صحیح طریقے سے اللہ پر اعتماد کرتے توکل کرتے پرسینٹ لا کا کم کم آئے عرض تو تم لوگ روزی اس طرح دیں گے جس طرح چڑی کو دیتا ہے چڑی کا حال کیا ہے تصدو خما سن و کہ صبح وہ خالی جاتی ڈھونڈتے اپنی روزی اور شام تک وہ پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں تو یہ بھی انسان اگر حلال صحیح طریقے سے محنت کوشش کر کے اللہ کے نام سے انسان تو لو روزی تلاشے تو اللہ سبحانہ و مکمل دیں کم ہو یا زیادہ اس پر قناعت کرنا ہوگا اور اس پر راضی ہونا ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر پہ تو چڑیے حیوانات بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں تو مومن کیوں نہیں کرتے ہم لوگوں کو کیوں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم لوگ ان لوگ سے ہم کے فضیلت ان لوگ سے بھی زیادہ بہت ہے تو اس لیے ہم کو کرنا چاہیے جنت جہنم تو صرف انسان کے لیے اللہ نے رکھا اور جنات کے لیے یہ حیوانات کے لیے نہیں یہ تو اپنے روزی تلاش کی اسی میں کھا کے اس میں مر جاتی ہے پھر وہ لوگ دوبارہ نہیں اٹھیں گے تو لیے ہم لوگوں کو تو اور کرنا چاہیے کیونکہ توکل کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں جو انشاءاللہ آخری میں ذکر کریں گے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے شروع تو توکل اللہ اور توکل کی صورت ایشاء اللہ میں ذکر کریں یعنی اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہو ہر مسلمان سے پوچھو حت میں نے کئی بار بتایا کہ کچھ لوگ تعویز لٹکانے والے کالا دھاگے پہننے والے ہڈیاں جو لٹکاتے ہیں تلوار کی شکل گاڑیوں میں کہیں بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے پوچھو اللہ پر بھروسہ قد ہاں سو پرسنٹ کدے نہیں دو سو پرسن. حد سے زیادہ اپنے جان سے بھی زیادہ لیکن جب تو یہ کیوں پہنے یہ اس طرح کیوں کرتے ہو تو وہ جاہل انسان نہیں جانتا ہے کیا, کیا پہنا گا ان کو نہیں جانتا کہ یہ توقل کے خلاف ہے اور یہ ذکر کریں گے وہ اعمال جو توقل کے خلاف میں اب منافی ہے توکل کچھ توکل کے چند شروط ہیں علماء نے الگ الگ ذکر کیے ہیں بولے اس کو چار شروط میں جمع کی ہے یہ اہم چار شروط اگر آپ اس پر عمل کرو گے صحیح طریقے سے تو جان لو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی پر صحیح طریقے سے توقل کرتے ہو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ ہو تعالی کے لیے خالص یہ توقل کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دنیاوی اعمال انسان دوسرے سے مدد کر سکتا لے سکتا ہے لیکن اعتماد مکمل کہ خیر اور نقصان کے مالک یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے نہ کسی بابا نہ کسی پیر نہ کسی ابد القادر جیلانی نہ چشتی نہ کسی کسی کسی چاہے کتنا بھی بڑا انسان حد کہ اگر وہ نبی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کوئی بھی خیر اور شرق کے مالک نہیں ہے بہت سے لوگ جب یہ سنتے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول بھی نہیں تو ناراض ہوتے ہیں کہتے کیسے کہ اللہ کے کی رسول خیر اور شرق کے مالک نہیں ہیں قرآن کی آیت ہے اللہ ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا لکھو لنفسی نہیں کہا تم لوگ کے لیے اپنے نفس نہ میں اپنے نفس کے لیے بھی کوئی نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ نے کہا کہ دوسروں کے لیے اپنے لیے انسان جب فائدہ پہنچا دے تو کس کے لیے پہلے پہنچا دے اور دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو کتنا تکلیف دیا گیا ہے اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ان کو رد کر دیتے لیکن یہ مقدر ہے تو اس لیے خیر اور شر کے مالک اللہ ہے اللہ کے رسول بھی انسان تھے تمام انبیاء انسان تھے تقدیر پر وہ لوگ ایمان لاتے تو کرتے تھے تو اسی لیے یہ جب بھی توقع پہلے شرط یہ ہے کہ انسان صرف اللہ سے توقل کرے نہ کوئی بابا نہ کوئی پیر نہ کوئی جادو نہ کسی سے بھی یعنی آپ یہ کبھی عقیدہ مت رکھو کہ فلاں آدمی میرا خیر اور شر کے مالک ہے اگر آپ یہ کرو گے تو جان لو کہ بھئی آپ جتنا اس کے بعد توقل کرو گے سب بیکار ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ خیر اور شر کے مالک ہے اسی طرح کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے یا کوئی انسان اللہ کے اختیار کے بغیر کر سکتا ہے تو کفر پہ آ اس اسی لیے توکل کے خلاف ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ کے رسول فرماتے تھے حسبی اللہ امن وکیل ہس بھی اللہ نے میرے لئے اللہ کافی ہے انہیں امن اور بہت ہی یعنی نعم اور نعما بہت ہی یعنی اچھا یعنی اعتماد کرنے اچھا, اچھا وکیل ہے یعنی اچھا وہ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی معتمد ہے تو اس لیے انسان صرف اللہ پر کرے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کہا جب خود میں پتا چلا کہ کافر لوگ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے تھے تو اللہ کے رسول و مومن لوگ یہ کلمہ پڑھی اور حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا ہے تو یہی الفظ پڑھی حسب اللہ امن الوکیل تو اس کو نجات ملی ہے اور اللہ فرماتے ہیں سر مزمل میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں اسی لیے صرف اسی, لیے اسی, لیے اسی, لیے اسی, لیے اسی لیے پر بھروسہ کرو اللہ فرماتے ہیں وہ تو <يَمُوت> یعنی اگر توقل کرو تو اللہ پر کرو کیونکہ وہ اس کو کوئی اس کو موت کبھی نہیں آتی ہے تو اسی لیے خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتا ہے اور خیر و کے مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ عقیدہ رکھو تب تو پھر توقل کرو دوسرا شرط یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی معاملے میں یعنی انسان جب سوچتا ہے کہ مجھے اللہ پر توقل کرنا ہے تو اس کو اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے تردد نہیں ہونا چاہیے آج کل ہم لوگ یہی افسوس ہے دعا کرتے ہیں کوئی توکل کرتے ہیں لیکن سناتے ہیں کہ پتا نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں پتا نے میری دعا لگتی ہے کی کہ نہیں کیا اللہ سبحانہ عان من میں اللہ پر توقل کی لیکن کیا مجھے ساتھ دیں گے کہ نہیں اس طرح شک کرنا یہ دلیل ہے کہ انسان کی ایمان کمزور ہے توکل کرے سو پرسنٹ اللہ سبحانہ ہو پر کہ آپ کے پورے مراد اللہ کریں گے اگر آپ اچھی نیت سے کرو گے اور میں یہ توکل اللہ حسب جو اللہ پر توقل کرتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے لیکن یہاں مسئلہ جو آتا ہے کیوں اللہ سفحان ہوتا جہاں توقل کیے جیسا کہ کوئی ڈیوٹی کے لیے میں نے محنت کی ہے کوشش کی آخری میں میں نے اللہ پر توکل کی کیوں نہیں ملا ہم لوگ افسوس کی بات یہی سمجھتے کہ قبول ہونے کی صرف ایک ہی شکل ہے سمجھتے کہ جو میں تمنا کرتا ہوں وہ وہی ملے نہیں آپ نے اللہ پر توقل کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے بہتری رکھی اگر آپ توکل نہ کرتے تو ہو سکتا اللہ آپ کو وہ چیز دلا دیتے لیکن اس میں آپ کے لیے نقصان ہوتا آپ کے لیے پریشانی مصیبت ہوتی جیسا کہ ہوتا ہے کسان کوشش کرتا ہے کہیں جانے کے لیے جاتا ہے پھر اس کو وہاں جانے کے بعد پتا چلتا ہے کتنا بڑی مصیبت والا کام ہے تمنا کرتا کا میری دعا قبول نہ ہوتی تو اسی لیے آپ جب دعا کی توقل کیے تو اللہ آپ کو اس شر سے اس کے شر سے محفوظ رکھا اور انشاءاللہ جلدی دیر یا سویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حالت اور آپ کی حادت پوری کریں گے تو اشان جب آپ اللہ پر توقل کرو گے اور بھروسہ رکھو گے کہ ہم نے اللہ پر کی ہے اب جو بھی مناسب ہوگا وہ اللہ کریں گے دیر ہوا تو آپ سوچو گے کہ دیر میں اس کی میری خیریت اسی میں ہے اور اگر جلدی ملا تو آپ سوچو گے کہ اسی میں خیر ہے اگر آپ کو دوسرے کام میں ملا یا دوسرے چیز جو آپ تمنا نہیں کرتے تھے یہ کم آپ اس کو دیکھتے ہو پھر بھی آپ اگر عقیدہ رکھو گے کہ اللہ نے بہتر رکھا ہے تو آپ خوش رہو گے تو اس لیے دوسرا شرط یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور تیسرا شرط یہ کہ اللہ سبحان تعالی کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بتائیں بھی یہی دونوں تقریبا دوسرا اور تیسرا شرط قریب ہے وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں کسی نوکری کے لیے انٹرویو دیئے محنت کیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پر میں اعتماد کرتا ہوں لیکن پھر بھی دل میں آتا ہے کہ اللہ میرے حادثت پوری نہیں کریں گے اور ایک بار دو بار جب نہیں ہوتا ہے ایسا ہو خود احساس کرتا کہ نہیں ہوا تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اب نہیں کروں گا کہ میں بار بار کرتا ہوں خاص کر جیسا کہ دعا دعا بھی توقل پر قائم ہے کسان دعا کرتا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے لیکن دعا جلدی کبھی کبھی نہیں لگتی کسان ایک بار دو بار دس بار کرتا ہے پر آخرم چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ استجال مت کرو دعا میں کسان دعا کرتا رہتا کرتے رہتا ہے آخرم کہتا میں نے زیادہ کی اللہ میری دعا نہیں قبول کرتے ہیں اس لیے میں دعا نہیں کروں گا تو اس لیے یہ مایوسی یہ کرنا حرام ہے یہ کافروں کی ایک صفت ہے اللہ پرمات ان لائے اُنہ القوم فرون اللہ کی رحمت اور اللہ کے روح سے وہی سلے مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتے ہیں آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس لیے آخر تک تم امید رکھو اور جو بھی اللہ کرتے آپ یہ عقیدہ رکھو کہ وہ صحیح تو یہ تین شرط ہوا اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان جب بھی توقل کرو اللہ پر اعتماد کرو تو حتی ال امکان اسباب پر عمل کرنا چاہیے جتنا آپ کی طاقت ہے اور ہر ایک انسان کے الگ الگ طاقت ہے یہ ان ذکر کریں کس طرح لوگ غلطی اس میں کرتے ہیں یعنی آپ یعنی آپ اگر کوئی کام کروانا چاہتے تو اسباب پر عمل کرو یعنی اس کی جتنا کوشش آ کر سکتے کرو اب اگر آپ غریب انسان ہو تو اپنے حساب سے کرو اگر آپ طاقتور انسان ہو تو اپنے طاقت کے حساب سے کرو دو آدمیوں میں فرق ہے آپ دیکھو گے ایک ہی نوکری کے لیے دونوں آدمی پیش کریں یا ایک ہی جگہ پہ یا ایک ہی کام کے لیے دونوں وہی کوشش کرتے ہیں نہیں دونوں محنت کرتے ہیں لیکن کوشش میں فرق ہے یہ طاقتور ہے تو زیادہ کوشش کرتا ہے یہ غریب ہے یا کمزور ہے تو کم کرتا ہے لیکن دیکھو کہ کس کا کون کامیاب ہوتا کمزور انسان یہ اللہ نہیں دیکھتے کس نے زیادہ محنت کی ہے اللہ دیکھتے کہ کون زیادہ یعنی دل اور خلوص سے اس نے کی ہے اگرچہ کمزور انسان ہے لیکن اتنا ہی کی. کی ہے آپ مثال کے طور پر نوکری گاڑی خریدنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس بہت ہی کم پیسہ ہے لیکن آپ اللہ پر اعتماد کرتے ہو مکمل دعا کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اچھی گاڑی کم قیمت میں دلوائے اور دوسرا بندہ زیادہ رقم رکھتا ہے اور اور بڑی گاڑی پاتا ہے لیکن اس سے خراب ہوتی ہے تو اسی لیے انسان یہ نہ دیکھے کتنا زیادہ کرنا ہے اسباب پر آپ جتنا ممکن ہے لیا کرو اور جو جائز چیز ہے جائز اسباب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یعنی بنا اسباب کے نہیں ہو سکتا ہے اس کے مثال میں دیتا ہوں یعنی صورت کیا ہوا یہ چاروں شروع ہے یعنی اس کے صورت کیا ہے ابھی سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو آپ پہلے عقیدہ رکھو کہ یہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر میں اس پر اعتماد کروں گا تو میری حادت پوری ہوگی اور اس سے مایوس نہ ہونا اور اس کے لیے کوشش بھی کرو آپ کو اولاد چاہیے تو شادی کرو لیکن کوئی اپنے گھر میں بیٹھ جاتا کہ اگر اللہ میں بے کوشش نہیں کروں گا میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں تو اللہ اپ کو بنا شادی کا اولاد نہیں دیں گے آپ کو نوکری چاہیے دبئی یا شاردے کے لیے تو آپ کوشش کرو لوگ سے پوچھو ویزا بھیجو پیسہ دو لیکن انسان بیٹھے بیٹھے گھر میں انتظار کرے کہ کوئی دے دے یہ تو نہیں ہو سکتا بیمار ہو تو علاج ڈھونڈو اگر آپ کو جیسے زیادہ بیماری ہے تو حتین امکان علاج کرو کوئی غریب آدمی تو اپنے حساب سے کرے کوئی مالدار آدمی اپنے حساب سے کرے تو کوشش کرنا ضروری ہے کیا دلیل ہے کہ کوشش کرنا ضروری ہے صرف توکل کافی نہیں ہے اللہ کے رسول کی سیرت اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی جہاد کے لیے جاتے تھے تو کیا اللہ کے کی رسول خالی ہاتھ جاتے تھے کہ اللہ پر اعتماد اللہ جتائیں گے نہیں اللہ کے رسول الم الامکان اس کرام کو ابھارتے تھے جمع کرتے تھے اور سب کو اکٹھا کرتے تھے پھر تلوار اسلحہ جتنا ہوتا تھا لوگوں سے چندہ جمع کرتے تھے پھر اللہ کے رسول اپنے زرہ پہنتے تھے سارے تیاری کر کے جاتے تھے جو کمی ہے اس میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رقیہ شرعیہ اللہ کے رسول نے کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بندہ ابھی حدیث ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ آدمی آئے کہ اللہ کے رسول یہ اونٹنی اس کو میں با... یعنی چھوڑ کے میں اللہ پر توقل کروں یعنی یہ اونٹنی اس کے پیدماروف ہے کہ انسان کے پاس جو اونٹنی ہوتی ہے اونٹ یہ جلدی بھاگتا اگر آپ اس کو رسی سے نہیں باندھ گے تو کچھ دیر بیعت دیکھو گے کتنا دور چلے گئے وہ تو بھاگ جاتا اپنے حساب سے چلتا پھرتا رہتا ہے تو اللہ کے رسول سے یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں یعنی مسجد میں آنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اللہ پر اس طرح توقل کروں کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو اور کہ اللہ مالک ہے کہ اس کو باندھ کے میں جاؤں تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو باندھ کے صحیح طریقے سے باندھ کے پھر اندر جاؤ پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کریں گے چوری سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے جیسا کہ اور چیزوں سے لیکن آپ تو کوشش کرو اللہ کا رسول کرتے تھے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول علاج بتاتے تھے اسباب بتاتے تھے محنت کرنے کے حکم دیتے تھے اور یہ ایک اور مثال ہے وہ چڑیے کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے چڑیا تھوڑی اپنے جگہ پہ بیٹھ کے اس کے روزی ہی آتی ہے وہ تو صبح شام دوڑتی ہے تو اسی لیے انسان کو بھی دوڑنا چاہیے لیکن علماء کہتے ہیں، یہ اسباب پر مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے کسان جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں کوئی کہتا ہے آپ کے کام انشاءاللہ آپ دکان کھولنے جا رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں آپ کے کام چلے گا کہ دہائی یار پیسہ جیب میں. میں اتنا لگاؤں گا کہ آخری میں چلے گا نہیں آپ یہ کہو کہ اللہ کے توفیق سے انشاءاللہ چلے گا اللہ کے نام لو کہ انشاءاللہ اگر اللہ لکھیں گے تو چلے گا اور آپ کوشش کرو لیکن یہ کہو کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں ہوشیار ہوں میرے پاس طاقت ہے میرے پاس یہ ہے میں کر سکتا ہوں واسطہ ہے میرے پاس لوگ بھی ہمیں میرے ہاتھ میں ہیں اس طرح نہیں انسان توکل کرے اسباب پر لے اسباب کو لے یعنی کوئی ذرائع اور اسباب اور یہ امکانات انسان کوشش کرے لیکن اعتماد کس میں کرے اس پر نہیں کس پر اعتماد کرے اللہ سبحانہ و پر اور اس کا ایک مثال یہ ہے صحاب کرام ہر اللہ کے رسول کے ساتھ ہر معرکے میں اور ہر غزوے میں اللہ کے یعنی اللہ کے توفیق سے جیتے تھے غزے حنین سن آٹھ ہجری میں اللہ کے رسول جب مکہ کو فتح کیے صحاب کرام تقریباً مکے مدینے سے دس ہزار آئے تھے اور دو ہزار مکے والے تھے تو بارہ ہزار پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حملہ کیے کس کے حنین پہ اور یہ طائف کے قریب تھا تو صحابہ کرام پہلی بار دیکھ کہ ہم لوگ اتنا زیادہ ہیں تو کہنے لگے لن اليوم من قلعہ کہ آج کمی کی وجہ سے ہم لوگ ہاریں گے نہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھا دیا کیا ہوا جیسا کہ وہ لوگ آگے بڑھے تو کافی لوگ دونوں طرف وادی پہ اپنے یعنی وہ لوگ چھپے تھے اور جیسا کہ مسلمان وہیں سے گزرے وادی سے تو تیرے برسا دی یہاں تک کہ سارے صحاب کرام تقریباً بھاگ پڑے چند لوگ اللہ کے رسول کے پاس بچے تو اللہ پھر آیات نازل کی ہیں پھر اللہ کے رسول سب, سب سب کو بلائے اور پھر لوگ صحاب کرام کو احساس ہوا کہ ہم لوگ کی غلطی یہی ہوئی کہ ہم لوگ اپنے ذاتی چیزوں پر اعتماد کرنے لگے حالانکہ اللہ پر تعداد ہو گیا الحمد کہو لیکن اللہ پر اعتماد کرو تو اللہ وہی پرماتو حن اور حن کے دن بھی یاد کرو اسبت کم کسرت جب تم لوگ کثرت اور تم کے زیادہ تعداد تم لوگ کو پسند اور اس پر خوش ہونے لگا فخر کرنے لگے فلم تغنی عنکم شیء تو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ زیادہ ہے کم ہونے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے اسی لیے ایمان اور توکل اہم چیز ہے اور ایک دلچسپ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد حضرت خالد ولید کی قیادت میں یا کسی اور صحابی کی قیادت میں عراق کے طرف کسی بستی میں یا کسی شہر پہ حملہ کرنا تھا تو کئی دن تک اس پر یعنی کہ طوق لگائے اور اندر گھسنے کے لیے کوشش کی لیکن کبھی نہیں کامیابی ہوتے تھے تو آخری میں کیا کیے تو اس نے جو قائد تھے یہ کہا صرف وہ لوگ حملہ کریں گے جو صحاب کرام ہیں اور وہ اس وقت کم تھے اور باقی جو نیم جو بعد میں آئے وہ لوگ پیچھے رہیں اور یہ جب کیونکہ ان لوگ کی ایمان مضبوط ہے تو ایمان کے بھروسہ جب کیے تو فورم فتح ہوا اسی لیے انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھے بھروسہ کرے ہر چیز انسان نہ دیکھے کہ میرا اندر کیا طاقت ہے کیا ہوشیاری ہے آپ دیکھو کہ غریب لوگ ترقی کرتے ہیں اور جو گھمنڈ انسان ہوتا ہے اپنے جگہ پہ رہ جاتا ہے تو اسی لیے یہ, یہ چاروں شروط پر عمل کرنا ضروری ہے یہی ہے کہ آپ اللہ پر اعتماد کرو اور پھر اس کے بعد وسائل وسائل لیا کرو اور اللہ پر اعتماد کرو یہی توقل کے صحیح طریقہ اور یہی صحیح کیفیت ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کس چیز میں توقل کرنا چاہیے کس مسائل پہ صرف عبادات میں یا صرف دنیاوی کام میں اس میں جاننا چاہیے اس میں تین چیزیں علماء الگ الگ ذکر کیے میں نے اس کو تین میں جمع کی ایک یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ سبحان تعالیٰ پر توقل کرو کس چیز میں عبادات میں جو چیز اللہ کو پسند ہے اس میں کرنے اس, اس, اس کو کرنے میں بھی توقل کرو یعنی آپ اگر نماز کے لیے آتے ہو مسجد میں امت سوچو کہ میں مسلمان ہوں تو میں آؤں گا آپ یہ سوچو کہ اللہ کے توفیق سے میں آؤں گا آپ وضو کرو کوشش کرو پھر مسجد کے لیے نکلو اس لیے پڑھو دعا جب نکلتے ہو بسم اللہ توکل تو علی اللہ پھر آپ مسجد آتے ہو یہاں بعد نماز پڑھتے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ کے توفیق سے تو اسی لیے عبادات میں توقل کرنا ضروری ہے اللہ فرماتے پا بدھ ہو وہ توقع اللہ کے رسول آپ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو تو عبادت میں اللہ پر توقل کرنا ضروری ہے انسان اللہ کے حول اور اللہ کے قوت کے بنا بنا انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے آپ جو بھی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کے توفیق سے آپ کرتے ہو ہر کام میں چاہے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو اسی طرح علماء کے دعوت کے کام میں آپ کو دعوت کرنا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے لوگوں کو برائی سے بچ... روکنا ہے خیر کا حکم دینا ہے تو اس میں بھی اللہ پر توقل کرو کیونکہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے کافروں سے تو اس لیے توقل کرو جیسا کہ انبیاء علی مسلاۃ وسلام کہتے تھے وہ ماننا اللہ توقل اللہ کیا ہوا کہ ہم لوگ اللہ پر کیوں توقل نہ کریں بلکہ ہم لوگ کریں گے اور اسی پر اعتماد وہ اللّہ فل تو منون <الْمُؤْمِنُون> اسی طرح کوئی بھی کام انسان اگر خیر کرتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو بہت سے کام اس طرح ہوتا ہے کہ انسان سوتے میں نہیں کر پاؤں گا کوئی انسان جیسا کہ روزہ ہے نفلی روزہ ہے یا جیسا کہ کوئی اور کام ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں, کوشش کرو کہتے نہیں یا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہیں گے اللہ کے نام سے آپ شروع کرو نہیں کر پاؤ گے تو پیچھے ہٹ جاؤ کر پاؤ گے تو آپ انسان جب شروع کرتا ہے تو دیکھتا ہے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق اللہ دیتے ہیں رمضان آتا ہے گرمی میں ہم لوگ شروع میں سوچتے کاپتے ہیں کہ بھائی گرمی کے موسم میں کیسے روزہ رکھیں گے اور مہینہ آتا ہے جب مہینہ خطاب سب کہتے ہیں ماشاءاللہ تو اس سال بہت ہی آسان تھا یہ آسان نہیں تھا یہ اللہ کے توفیق ہے آپ کے ساتھ اس لیے بھروسہ کرو کہ اللہ کے اوپر کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ توفیق دیں تو اللہ اتانا توفیق ضرور آپ کو دیں گے دوسری چیز جس میں توقل کرنا ہے برائیوں سے روکنے میں بھی یعنی برائیوں سے بچنے کے بچنے سے بھی بچنے میں بھی توقل کرنا ضروری ہے اگر کوئی برائی کوئی انسان سے بج... برائی کام سے بچنا چاہتا ہے کوئی بری کام سے خراب کام سے چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ اس پر بھی توقل کرو انسان جیسا کہ گانا سننا چاہتا ہے غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اسی اس کو کہتا نہیں تو حرام کام ہے اس پر توقل نہیں کرنا نہیں حرام نہیں حرام سے بچنا یہ اچھا کام ہے اسی لیے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے تو اسی لیے جب برائی سے بھی آپ بچنا چاہتے تو اللہ کے نام لو برائے انسان عموماً اکثر پھسل جاتے ہیں لیکن جب آپ اللہ پر ان توقل کرو گے تو ان آپ برائی سے بچو گے بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ یار میں برائی تو نہیں کرنا چاہتا لیکن دل پھسل جاتا ہے کہیں گے تو اس لیے آپ صرف کوشش ذاتی مت کرو کرنے کے بعد اللہ پر توقل کرو دعا کرو کہ اللہ آپ کو ثابت رکھے اور آپ کو گناہوں سے آپ کو دور رکھے تیسرے یہ ہے اور یہ اہم جو لوگ اکثر جانتے ہیں دنیاوی کام دنیاوی کام میں توقل کرنا ضروری ہے لیکن کون سے دنیاوی کام دنیاوی کام وہ جو یا تو واجب ہے آپ کے اوپر جیسا کہ انسان اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے روزی تلاشتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ واجب ہے آپ کے اوپر یہ مستحب ہے یعنی افضل ہے کہ آپ کرو انشاءاللہ اس کے اس کے پیچھے نیکی ملے گی لیکن یہ دنیاوی کام ہے اسی طرح مباحات میں بھی مباحات یعنی جیسا کہ انسان اپنا مستی کرنا چاہتا ہے گھومنا چاہتا ہے بچوں کے ساتھ یہ تو گھومنا یہ تو تھوڑی عبادت ہے یا کوئی ثواب اس میں ملتا ہے یا کسان اپنے حالات یا کھانا چاہتا کسی ہوٹل میں یا کہیں جانا چاہتا ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے قربت نہیں ہے لیکن آپ اس میں بھی توقل کر سکتے ہو جس سے بچنا ہے کہ سے کون سے حرام کام سے اگر آپ کو پتا ہے کہ پلا کام حرام ہے تو اس میں توقل نہیں کرنا ہے اب دیکھو گے بہت سے لوگ گانا گانے والے یا ناچنے والے یا غلط کام کرنے والے آپ جب انٹرویو سنوں کے تو کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کے توفیق سے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دی بیکوز سے توفیق اللہ تھوڑی آپ کو حرام کام میں آپ کو توفیق دیں گے یا اللہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ مت سوچو کہ اللہ نے توفیق دی ہے یہ سوچو کہ اللہ ہمیں یعنی ضلعت میں ہمیں موقع دی ہے کہ ہم آگے بڑھیں لیکن لوگ پھر بھی غلط کام کرنے والے یا فلم میں کام کرنے والے یا چوری کرنے والے وہ بھی کہیں گے اللہ توفیق سے ہم لوگ کے ملک میں دیکھو گے کہ چور لوگ رشوت سے پیسہ گھر خوب بناتے ہیں اچھا بناتے ہیں پھر باہر لکھتے ہیں خاضہ فضل ربی اس میں کیا فضل ربی کہا آپ, آپ کو اللہ نے آپ کو چوری کرنے کی توفیق دی ہے تو اس لیے یہ توقل کرنا حلال کاموں میں حرام کاموں میں توقل بالکل نہیں ہے کوئی انسان غلط کام کرنا چاہتا کسی عورت کے پیچھے کر رہا ہے کہتے میں اللہ پر توقل کروں گا زبردستی اس سے شادی کروں گا نہیں حرام میں نہیں صرف حلال کام میں اور جو حرام کام میں کرتا ہے اگر وہ جاہل ہیں تو اس کو سکھایا جائے لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ حرام ہے پھر بھی کرتا ہے تو وہ انسان کو اس کو سزا دینا چاہیے کیونکہ حرام کام میں یہ مزاق اس طرح کرنا کہ میں اللہ پر توقع کرتا ہوں کہ اللہ مجھے برائی کرنے کے توفیق دے اللہ تو برائی کو نہیں پسند کرتے ہیں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے اس لیے حلال کام میں اور دنیا کے کام میں کوئی بھی حلال ہو روزی تلاشنے میں نوکری ڈھونڈ رہے تو اس میں اللہ پر توقل کرو یا کوئی کام دنیا میں دکان کھول رہے تو اس میں بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس میں بھی اولاد چاہیے تو اس میں بھی آپ کوشش کرو اور پڑھائی کرنا چاہتے ہو یا کہیں جانا چاہتے یا آنا چاہتے ہو. کوئی بھی کام دنیاوی کام میں ہر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس پر اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میری ہوشیاری یا میری طاقت یا میں خود ہی کر سکتا ہوں ہر کام میں یہ فوراً یاد کر لو کہ اللہ کی طاقت سے کروں گا اس لیے انسان جب بھی بات کرے مسلمان تو کیا کہیں انشاءاللہ اللہ میں کروں گا اللہ کے توفیق سے کریں گے بیز اللہ اللہ کے مش... معیت ہوگی تمہیں کروں گا اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا تو اس سے باتیں کہنا ضروری ہے اس لیے اللہ کے رسول سے کیا کہا گیا شاء اللہ کہ اللہ کے رسول آپ یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کوئی کام کرنے کرنا جا رہا ہوں اللہ کہ اگر اللہ چاہتے ہیں اس اللہ کے رسول کو سکھائے گے کہ آپ جب بھی کوئی کام کہو تو انشاءاللہ کہو اور انشاءاللہ شاء اللہ انسان تعلیقاً کہ تورکن کہے تعلیقاً انسان شرط لگا تھا گر اللہ کرے لیکن اگر آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ کام انشاءاللہ اللہ کر کے آپ چھوڑو گے تو اس میں پھر بھی انشاءاللہ شاء تبرکن کہو یعنی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یعنی توفیق دے اور وہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس لیے انشاءاللہ کہنا دل سے آج کل ہم لوگ کے انشاءاللہ کے مطلب نہیں ہوگا کسی کو دھوکہ دینا کہ ہاں ان اللہ اللہ بس انشاءاللہ کے مطلب نہیں ہوگا نہیں انشاءاللہ اللہ آپ جب بھی کہو تو صحیح سے کہو ورنہ مت کہو مذاق میں کوئی کہے نیت یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو اس میں یہ کھیل اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان اگر ارادہ ہے تو انشاءاللہ کہو اور اگر اللہ سوا توفیق نہیں دیے تو آپ کے آپ گنہ نہیں ہوں گے یہ وہ بتایا کہ تینوں میں اس میں توقع کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کون سے وہ اعمال ہے جس کے وجہ سے انسان توقل اکثر جس کی وجہ سے لوگ توکل نہیں کرتے یعنی اس میں غلطی کرتے ہیں آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن جو اہم عوائق ہیں رکاوٹیں ہم لوگ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ توکل کرتے ہیں لیکن کون سی رکاوٹ آتی ہے کہ انسان اکثر لوگ غلط کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پہلے یہ اس سے پہلے میں مناسب یہ ہے کہ میں غلطیاں ذکر کروں کہ وہ کون سی وہ غلطیاں یعنی توقول کرنے میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے یہ کئی غلطیاں ہیں لیکن میں نے اس کو پانچ ذکر یعنی جمع کیا یہ پانچ اہم غلطیاں لوگ کرتے ہیں توکل اللہ میں کہتے ہیں کہ میں اللہ پر صحیح طریقے سے توکل کرتا ہوں لیکن پوچھنے سے یا سننے سے یا دیکھنے سے پتہ چلتا کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور یہ اہم پانچ غلطیاں ہیں کچھ غلطیاں شرک ہے اور کچھ غلطیاں شرک نہیں ہیں لیکن ایمان کے کمی کی وجہ سے ہے آئیے دیکھتے پانچوں کیا ہے سب سے ہی پہلے یہ ہے بہت سے لوگ مکمل اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں صرف توقل زبان پہ لاتے ہیں کہ میں اللہ پر توقع کرتا ہوں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو کبھی حالات میں کرتے ہیں مصیبتوں میں صرف کریں گے اور خوشحالی میں کبھی نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے انسان مومن ہمیشہ ہر کام میں آپ توقل کرو صحیح طریقے سے چاہے وہ چھوٹا کام ہو آپ کو درس کے لیے آنا ہے تو یہ دو پڑھ کے جاؤ کہ میں بسم اللہ توکل تو اللہ کے گھر سے نکلنے کے وقت اور یہ سوچو کہ اللہ کے توفیق سے میں جا رہا ہوں اے اللہ میں جا رہا ہوں اگر اللہ توفیق دو گے اللہ توفیق دیں گے تو میں پہنچ جاؤں گا یہ عقیدہ رکھ کے اگر آؤ گے تو آپ کو آنا اور جانا بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ توکل کرتے ہیں لیکن اسباب مکمل نہیں لیتے کوشش نہیں کرتے اب دیکھو گے بہت سے لوگ سے کہہ دو بھائی نوکری کہہ یار قسمت میں لکھا ہوگا تو مل جائے گی بھائی قسمت میں لکھا ہوگا تو مل جائے گی لیکن یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ محنت کرو گے تو ملے گا محنت نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا اسی لیے آپ دوڑو جیسا کہ بھی ذکر کیا گیا اللہ کے رسول اصل وسلم محنت کرتے تھے صحاب کرام بھی کوشش کرتے تھے روزی تلاشنا تو آپ اس کے لیے دوڑو اس کے لیے کام کرو تو اس لیے دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یا تو اسباب پر عمل نہیں کرتے ہیں یا تو اس کو مکمل طریقے سے نہیں کرتے ہیں اب دیکھو کہ روزی تلاش نہ ہے تو ایک جگہ کا آواز بھیج دی چپ چاپ آپ بار بار ہر, ہر جگہ کے حالات الگ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ خود نہیں کریں گے دوسرے سے کروائیں گے ہم لوگ کے تم ملک میں تو شاید اس طرح کسی کو شادی کرنا تو نہیں کریں گے اپنا با. بابا کے پاس فون کریں گے کہ آپ میرے لیے استخارہ کر لو آپ میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توقل کر لو پیسہ آج کل تو موجود ہے بلکہ نمبر بھی دیتے آپ میگزین میں اور نیوز پیپر میں ہوتا ہے فولا بابا آپ کے ہار تمام کام ہو جائے گا آپ بس فون کر کے بتا دو یہ کون سے توقل ہے توقل خود ذاتی کرو استخارہ پڑھو یہ بھی توکل کی ایک شکل ہے تو اسی لیے آپ استخارہ پڑھو کوش خود کوشش کرو لیکن جس کا, جس کا دخل نہیں وہ نہیں کر سکتا اگر کسی کا دخل ہے آپ کے ساتھ تو وہ بھی توقل کرے لیکن جس کا دخل نہیں اس کی نہیں کر سکتا یعنی آپ کے اگر مثال کے طور پر شادی ہے تو آپ کے دخل ہے آپ کے والدین کی دخل ہے آپ کے بھائی لوگ جو ذمہ دار ہیں اگر وہ لوگ ہاں کہیں یا نہ کہیں تو ہوتی ہے شادی تو وہ لوگ بھی کریں لیکن جس کا بالکل دخل نہیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ذاتی معاملہ ہے آپ کرو گے تو آپ کو اطمینان ہوگا اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اس لیے انسان جب بھی توکل کرے تو پھر خود کرے اور دوسروں پر اعتماد زیادہ نہ کرے اللہ پر صرف کرے یہ دو ہو گئے تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے چیزوں پر توقع کرتے اور اعتماد کرتے جس کا کوئی دخل نہیں ہے اور یہ شرک ہے جیسا کہ لوگ اسلام اور سب سے مثال یہ ہے جیسا کہ لوگ میتوں کے پاس جاتے ہیں یا کوئی جیسا کہ درگاہوں میں جو جاتے ہیں اسلام کی طرف جاتے ہیں اب دیکھو کہ بہت سے لوگ اپنے آزاد پوری کرنے کے لیے کہاں جائیں گے چشتی یا کوئی امام یا کوئی عالم یا کچھ کوئی امام یا اللہ کے رسول کے قبر کے پاس جائیں گے بھائی آپ کے کام اور اللہ کے رسول میں کیا دخل ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کام کیا کر سکتے ہیں تو آپ اس پر اعتماد کرو کہ جا کے ایک مرغا ذبح کر دو کہ بھئی اس پر اعتماد ہے اگر وہ چاہیں گے تو ہو جائے گا یہ تو کفر ہے یہ تو شرک اکبر ہے اس میں انسان جہنمی بن سکتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور ابھی گیارہویں شریف تو گزر گئے اس میں لوگ خوب مرغیاں کھائے ہوں گے تو یہ غلط ہے یہ تو شرک ہے یہ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کا کیا دخل ہے ہم لوگ سے خاص کر ہم لوگ کا جو طریقہ ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ یہ ہمبلی تھے یہ حنفی بھی نہیں تھے یہ میرا فالدین کہنے والے آج کل اس کو وہاں لوگ کہیں گے اگر موجود ہوتے یا اس کو کافر کہتے جیسا کہ سعودی میں جو علماء ہے اسی مذہب کے دیے تھے حنبلی تھے اور کیا عقیدہ بالکل اہل سننا تو جماعت کے عقیدہ یہ قبر اور پری چیزوں کے عقیدہ نہیں تھی تو اس لوگ پتہ نہیں کس طرح اس سے یہ عقیدہ رکھ لیے تو اس لیے کوئی بھی جس کا تو تیسری غلطی یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے تعلق کرنا توکل کرنا جس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے آپ چاہو اس کو پکارو یا مت پکارو وہ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ واضح ہے پچھلے دروس میں ذکر کیا گیا نمبر چار یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی چیزوں پر اعتماد کرتے جس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے لیکن اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کچھ اثر جیسا کہ علما کہتے جیسا کہ جادو بہت سے لوگ جادو سے اتنا ڈرتے ہیں جادو گروں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سمجھو اسی پر اعتماد ہو جاتا ہے جن پر اتنا مکمل اعتماد ہوتا ہے اپنے حادثات پوری کریں گے تو اللہ پر نہیں اسی کے پاس جائیں گے آپ میرے لیے یہ خیر اور یہ شر آپ بتا دو کہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ جو بھی کہو گے وہ صحیح ہے جو بھی کرو گے وہ صحیح ہے غلط ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان سے مت ڈرو سے بچنا ضروری لیکن ان لوگ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ لوگ خیر اور شرق کے مالک غلط ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالی پر بلکہ مزید ایسے لوگوں سے آپ بچو اور اللہ پر زیادہ توقل کرو اگر یہ جادوگر آپ کو دھمکی دے اکثر ایک ہی لوگ دیتے ہیں دھمکی دے کہ جادوگر یہ کر دیں گے فلا جادو یہ کرتے ہیں آپ پر جادو ہو گئے تو اس بہت سے لوگ جو کمزور دل والے ہوتے فوراً اس بابے کے پاس جائیں گے کیا چاہیے کیا کرنا ہے تو وہ ایسے تھوڑی پیسہ صرف مانگیں گے وہ تو سجدہ کروائیں گے غلط کام کروائیں گے اس کے پیشاب لیں گے اس کے خون لیں گے اللہ کے قرآن کی توہین کروائیں گے تو ایسے کاموں سے وہ کرتے ہیں یا کسی جنات کے نام لے لے پکارتے ہیں تو شرک کرواتے ہیں تو اسی لیے انسان ایسی چیزوں پر بھی اعتماد نہ کرے اسی لیے یہ اور تیسرے میں یہ چوتھا ہے تیسرے اور چوتھے میں یہ فرق ہے پہلے تیسرے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے تیسرے میں اس کا دخل نہیں ہے لیکن اثر کچھ کر سکتا اگر اللہ اجازت دیتے ہیں جیسا کہ جادوگر آگ اور یہ نظر بری نظر جیسا کہ پچھلے دو درس میں پچھلے تین درس میں اس میں بتایا گیا کسان حق المکان اس سے بھی بچنا چاہیے آخری یہ ہے کہ کچھ لوگ اسباب لیتے ہیں لیکن مکمل اس اسباب پر اعتماد سو پرسینٹ کرتے ہیں یعنی یہ بندہ دکان کھولنا ہے تو اس نے پیسہ لگا لی پوری دکان تیار کر دی اب یہ سوچتا کہ میرا پورا کام ضرور ہو جائے گا غلط ہے ابھی ذکر کیا گیا کہ آپ پورا کر لو لیکن اعتماد کس پر کرو اس پر نہیں کس پر اللہ سبحان و تعلیم آپ دکان تیار کر لو اب یہ کہو کہ ان شاء اللہ چاہیں گے اللہ کے توفیق سے آپ دعا کرو تجل کرو تجربہ کرو کہ اللہ میری دکان چلا دو شادی کرنا چاہتے پوری بات ہو گئی منگنی بھی ہو گئی سب کچھ دے دیے ایسا کہتے اب سب کچھ ہو گیا اب کبھی نہیں ٹال سکتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے بیماری مصیبت آ جائے موت ہو جائے کوئی حقیقت کھل جائے پرانی تو اس طرح اللہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اللہ پر اعتماد کرو گے تو اللہ فرماتے ہو میں یہ توقع اللہ پاؤ حسب تو اللہ اس کے لیے کافی ہے تو پانچویں غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہی اسباب جو لیتے ہیں کسی کام میں اس پر سو پرسنٹ مکمل اعتماد کرتے ہیں بتا گیا کہ اعتماد مکمل کرنا غلط ہے اور مکمل چھوڑنا غلط ہے کیا سنت میں کیا ہے کہ اوسط کرو کہ اسباب لے لو اور اللہ سبحانہ و پر اعتماد کرو یہ پانچ اہم غلطیاں توقل کے مسئلے پہ یہ لوگ اکثر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مسئلہ میں نے ذکر کی کہ ابھی ذکر کریں گے عوائق کو کوئی تو اسے امان ہے جو توکل کے خلاف ہے یعنی جس کی وجہ سے اکثر لوگ توکل یا تو مکمل چھوڑ دیتے ہیں یا تو غلطی کرتے ہیں اس کے کیا اسباب ہے اس میں میں چار اہم اسباب ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ جہالت آپ دیکھیے کہ ہر مسئلے پہ جو اہم بات ہوتی جہالت انسان جب جاہل رہتا ہے نہیں جانتا ہے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے کس طرح اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کون تو صحیح ہے اور کون سے غلط ہے تو غلطی انسان کرتا ہے انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو گھر والے جب جاہل رہتا ہے تو محلے والے کہتے بھائی آپ جا کے اپنا کسی بابے کے سامنے جا کے تقدیر پوچھ لو بھائی جو بتاتا آپ اس پر عمل مت کرو لیکن ہو سکتا ہے صحیح بتا دیں تو لوگ اکثر جاتے کہ نہیں نوجوان لو؟ جاتے ہیں جیسا کہ ہاتھ پڑھواتے ہیں پڑھواتے ہیں کیا کیا تقدیر نجومی کے پاس جاتے ہیں چلو سننے دیکھتے پتہ نہیں کیا صحیح ہوتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہوتا کہ یہ شرک ہے اور اس طرح کرنا کفر ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر کوئی نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تصدیق کرتا تو اس نے کفر کی ہے اور دوسری بات میں آتا ہے کہ جس نے صرف پوچھا تو اس کے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے یعنی تصدیق نہیں کرتے ہو صرف پوچھنا ہے شوق میں جیسا کہ اکثر نوجوان کرتے ہیں فون کریں گے یا آج کل تو بہت آسانی میسج آتا ہے موبائل پہ کہ اگر پوچھنا ہے تو بس سوال بھیج دو آپ کے بلنس اتنا ہی کٹ جائے گا کتنا آسان طریقہ ہے شرک کے دروازہ کھل گئے لوگ کرتے ہیں کدے میں کروں گا لیکن میں ان کی حقیقت نہیں مانتا ہوں لیکن دھیرے دھیرے آپ پہنچ جاؤ گے اسی اللہ کا رسول فردت ہے جو صرف پوچھتا ہے چالیس دن کی نماز میں قبول ہوتی ہے چالیس دن میں کتنا فرض پڑنا ہے فرض اور کتنا سنتے کتنا نوافل پڑھنا ہوگا لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے اور جو بار بار پوچھتا ہے تو سمجھے مجھ پوری زندگی بھر عمر زندگی کے سارے اعمال وہ اللہ سبحانہ برباد کر دیتے ہیں تو اس لیے انسان انسان کو چاہے کہ علم حاصل کرے کوئی بھی کوئی آپ سے کچھ بتائے تو آپ علماء سے رابطہ رکھو کہ اس مسئلے میں کس طرح توقل کرنا ہے ہر مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے آپ کے پاس جو چیز جس یعنی کوئی کچھ چیز میں طاقت ہوتی تو آپ اس کا الگ طریقہ ہے اور کوئی چیز میں آپ کی طاقت نہیں ہے آپ کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے تو علماء سے آپ پوچھ لو اور اللہ کی حقیقت سے واقف رہو کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کی قدرت اللہ کے استطاعت اللہ کی عظمت کے بارے میں اگر جتنا آپ جانو گے اتنا ہی آپ اللہ کی تقدیر اور تقدیس کرو گے دوسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے توقل صحیح سے نہیں کرتے ہیں غرور اور تکبر انسان جب گھمنڈی ہوتا ہے پیسے والا ہے تکبر والا جب کوئی اگر کہتا ہے کہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو کیا کہتا ہے توکل کرنے کے پاس سب کچھ ہے. اور یہ جیسے قارون ہے قارون قرآن میں ذکر کیا گیا جب اسے اس کہا گیا ہے کہ آپ تک فیم اللہ آخر کہ اللہ سبحان ہوتا ہے قربت حاصل کرو جو اللہ نے تم کو پیسہ دیے کچھ بھی اور اپنے حصہ دنیا میں نہ بھورے دنیا میں بھی آپ حالات طریقے سے استعمال کرو اللہ کے حق ادا کرو اس نے کیا کہا اوتی تو یہ میرے علم میرے ہوشیاری سے مجھے بے پیسہ ملا اس پہ توقع کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے بہت سے لوگ خاص کر جب کامیاب ہوتے ہیں اور تکبر والے ہوتے ہیں جب آپ کہہ جو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اگر اللہ توفیق نہیں دیتے تو نہیں ہوتا تو نہیں خوش ہوتے یہ چاہتے کہ آپ اس کی صرف تعریف کرو کہاں آپ ہوشیار ہو آپ مالدار ہو آپ چالاک ہو آپ ماشاءاللہ یہ ہے وہ ہے نہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر توقل کرنا تو اس لیے انسان جب متکبر ہوتا ہے اپنے آپ پر یعنی جو گھمنڈی ہوتا ہے فخر جو زیادہ کرتا ہے وہ اللہ پر کم توقل کرتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ وسائل طاقت ہے میں کر سکتا ہوں خود بھی خود و خود کر سکتا حالانکہ غلط ہے انسان اللہ کے بغیر ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے نمبر تین تیسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے توقل نہیں کرتے یا غلط کرتے ہیں کیونکہ توکل ایک کیا ہے کون عبادت ہے دلی عبادت ہے یعنی بہت اہم عبادت ہے بہت اہم عبادت ہے اسی لیے جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے زیادہ اور دنیا سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کا تو کم ہی رہے گا کبھی نہیں ہو سکتا جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے نماز روزہ عبادات میں تو پیچھے ہے تو توکل میں کیسے آگے ہوگا اسی لیے وہ اللہ کو بھولنے لگتا ہے تو جب بھولنے لگتا ہے تو وہ کیا ہے وہ جب بھولنے لگتا ہے تو اللہ پر توکل بھی کرنا بھول جاتا ہے اس لیے بہت سے مالدار لوگ خود ہی شکایت کرتے ہیں کہ جب غریب تھے تو اللہ سے زیادہ روتے تھے اللہ کے پاس یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے سجدے میں دعا میں خوب روتے تھے اپنے عاجزی ظاہر کرتے تھے لیکن جب مالدار ہو گئے تو دعا کرنا بھی بھول گئے صرف جو عام زبان میں آتا ہے ماشاءاللہ اللہ یہ تو بنا بنا ارادے کے کہتا ہے ساتھ تھوڑی عبادت ہے. لیکن یہ رونا گرگنانا اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور اس میں توسل کرنا اور اسے تجربہ کرنا یہ حالت بدل جاتی جب انسان دنیا کے پیچھے زیادہ دوڑتا ہے اور اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ احساس کرتا کہ دل میں کوئی پردہ ہے وہ کرنا بھی نہیں کر سکتا ہے اور آخری سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیروں پر اعتماد کرنا یہ بھی توکل کی ایک بڑی رکاوٹ ہے بس کی اہم رکاوٹ میں یہ ہے اور یہ جہالت کے سبب ہے آپ دیکھو گے جو جادو پر ایمال لاتے ہیں جنات سیاتی زیادہ قربت لیتے ہیں یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرتبہ دونوں میں بلکہ آپ جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جنات لوگ بلکہ اللہ سبحان و تعالی سے پہلے روکتے ہیں اسی لیے جو غیروں پر اعتماد کرتے ہیں اور جو غیر اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ لوگ خیر اور شر کے مالک ہیں وہ لوگ کم توقع کرتے ہیں اس لیے آپ دیکھو کہ گلے میں تاویز ہے یہاں لٹکا یہاں لٹکا ہے یہ پہنتے وہ پہنتے ہیں آپ دیکھو گے جب بھی کوئی مصیبت آتی تو سوچتا ہے پہلے دیکھتا میری تعویذ تو لٹکی ہوئی کہ نہیں یا گھر میں جیسا کہ کوئی دھاگ خوف ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کرتا ہے جب دیکھ لیتا تو سکون آ جاتا ہے یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ عن و تعالیٰ کی یا اللہ کی دعا کر کے میں بچ جاؤں گا یہ فوراً یہ دیکھتا کہ دنیا کے کیا سبب اور اگر کوئی چیز مل گئی تو خوش ہوتا ہاں یہی اور یہی انسان ہے اور وہ کچھ لوگ الٹا ہوتے ہیں کہ اسی میں الٹا کرتے کیا گئے مصیبت آئی مصیبت جب آتی تو کمی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ سلحان ہو ہم سے یعنی ہم ہو سکتے مجھ سے کوئی غلطی ہو کیا کریں گے فوراً ڈھونڈیں گے کس نے نظر لگائی کون میرے پیچھے پڑا ہے کسی نے جادو لگا دی کوئی کالا دھاگا پاگ حال الحمد اللہ راز تو کھول گئے نہیں یہ راز نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے اختیار اللہ کی رضا کے بغیر اس لیے انسان ہمیشہ اللہ پر اعتماد کرے اور غیروں پلیے توقل کرنا یا انہوں پر اعتماد کرنا یہ حقیقت توقل کے مخالف ہے اس لیے جو بھی دوسروں پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کا توقل ہمیشہ ناقص ہے اب سوچئے کو کہ علماء کہتے ہیں حتیٰ کی جو صحیح طریقے سے جھاڑ پوںک کرواتا ہے جو صحیح طریقے سے دم کرواتا ہے بہت سے علماء کہتی وہ بھی توکل کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 70 ہزار میرے امت میں ہیں 70 ہزار لوگ جنت میں جائیں گے بنا حساب کتاب کے اللہ کا رسول اب کہہ کے کہ اپنے روم میں چلے گئے گھر چلے گے صحابہ کرام جو بیٹھے تھے سب حیران ہوئے کہ کون لوگوں ہیں سب کو شوق تھا کہ ہم لوگ کے بھی نام آ جائے تو کوئی کہتے کون ہے تو کوئی کہتا یہ جو جس کی ولادت ہوئی اسلام پہ کوئی اس طرح کہتا کوئی اس, طرح کہتا اس, طرح کہتا اس میں اندازہ لگا رہے تو اللہ کے رسول اللہ کا رسول نکلے لوگوں نے پوچھا اللہ کا رسول کون ہے تو اللہ کے رسول شاسن نے فرمایا کہ چند شروط لگ بتائے کہ وہ لوگ جو کون ہیں اس میں سے یہ بتائے لا استرکون لا استرکون یعنی وہ لوگ کیا ہے یہ وہ لوگ دم نہیں کرواتے اور دم کروانے کے مطلب اس میں علماء میں اختلاف ہوا کچھ علماء کہتے دم کرواتے جو جاہلیت کی طرح اور کچھ علماء کہتے نے عام آپ کو دم نہیں کروانا اگر کوئی آپ کے لیے کر دے تو اچھی بات ہے یا آپ خود کرو اپنے لیے لیکن کسی آدمی کے پاس جاؤ کہ آپ میرے لیے کر دو میں بیمار ہوں میرے لیے کر دو وہ صلیما کہتے یہ بھی توکل کے خلاف ہے اور حقیقت میں توقل کے مکمل خلاف نہیں لیکن اس کے وجہ سے توکل میں کچھ کمی آ جاتی ہے کیونکہ آپ اعتماد کرو اللہ پر اور اللہ ہی شفا دینے والے آپ خود دعا کرو لیکن ان کے پاس جب جاؤ گے ان کے پاس جاؤ گے آپ پڑھ لو آپ پڑھ لو تو کچھ دل میں آ جاتا ہے کہ یہ پڑھ لے تو ضرور ہو جائے گا تو اسی لیے توکل کے کچھ خلاف یا کچھ ہے اس سے کمی ہوتی ہے تو اسی لیے انسان مکمل ڈائریکٹ اللہ سے کرے اسی لیے جو لوگ توسل کرتے ہیں کسی بابا کے ذریعے اللہ کے رسول کے ذریعے سے دعا کرتی یہ بھی توکل کے خلاف ہے لوگ جادوگروں کے پاس توقل کے خلاف تاویزیں پہنتے ہیں یہ بھی توکل کے خلاف ہے کیونکہ دل آپ خود سوچو جو پہنتے ہیں آپ یہ مت سوچو کہ میں اللہ پر توقل کرتا دو آپ جو لوگ پہنے ہیں وہ تو نہیں کہیں گے اتار دو اتارنا تو چاہیے لیکن آپ خود سوچو کہ اس کو کیوں نہیں اتارتے ہیں میں نے کتنا بچوں کو بھی پڑھا اور کچھ بڑوں کو بھی کہ اتار دو تو اتارنے میں وہ لوگ کاپتے ہیں اتارنے میں ڈرے رہتے ہیں ایک دن اتار دے دو دن پھر پہن لیے کچھ لوگوں کو دکھتا ہے جب روکو تو اس کے بعد رسی لمبی کر کے اندر کر دیتے تاکہ نہ دکھے یہ غلط ہے آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کیوں آپ حتی کہ میں نے اور والدین والدین سے پوچھو بچے کیوں پہناتے ہو کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے یہ تو دواب کے طرح غلط ہے بلکہ بچوں کو الٹا سکھاتے کہتے ہیں بچے سے کہ اگر اتار دو گے تو بیمار ہو جاؤ گے اور میں نے بتایا کہ کچھ بچوں کو میں قرآن پڑھا پڑھا ہے کچھ لوگ جیسے افغانی یا پاکستانی تھے لوگ کو اتار دی تو رونے لگے کہتے اب میں بیمار ہو جاؤں گا اب میرے ساتھ یہ مصیبت آئے گی وہ آئے گی کس نے سکھا یہ چیز یہ تو شرک اکبر ہو گئے تو اس لیے انسان حد تل امکان ہر کام سے اسے امال سے بچے جو بھی توقل کے خلاف ہے مکمل توکل کے توکل کا کرے آخری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کچھ دعائیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اس میں توقل کے دعا کرتے تھے جیسا کی گھر سے نکلنے کے وقت بسم اللہ توکل تو اللّہ کو ولا ولا اللہ بلّہ سونے سے کئی وقت اللہ کے رسول پڑھتے اللہ اللہ اسلم تو نفسی علیہ یہ توقل ہے وہ جہ تو جھی المری کی بھی توقل ہے اسی طرح عام اللہ کا رسول دعا کرتے تھے جیسے مصیبت میں حسبی اللہ عنہ ام الوکیل اور یہ بھی دعا ثابت اللہ ملک اسلم تو بھی کا امنت و علیہ کے توکل تو علیہ کا توکلت کا, کا خاص بخاری مسلم کی روایت ہے تو اس طرح دعا ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور تجدید توکل کرو اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے آخری مسئلہ اور اختتام کریں گے کہ توقل کرنے کے کیا فوائد ہیں اگر آپ شروع کے حساب سے جو ذکر کیا گیا ہے صحیح طریقے سے اللہ پر توقل کرو گے اعتماد کرو گے بھروسہ کرو گے یعنی آپ کوئی بھی دنیاوی کام یا اخروی کام محنت اگر آپ کو چاہیے یا اس سے بچنا ہے تو مکمل آپ اس کے اسباب اور وسائل لے لو یعنی کوشش کرو جتنا ممکن ہے پھر اس کے بعد یہ عقیدہ رکھو کہ باقی اللہ کے اوپر ہے اللہ جو مناسب ہے اللہ کریں گے میں تو اپنی طاقت استعمال کیا ہوں باقی اللہ کے اوپر ہے اللہ کے نام لے کر دعا تم کرو کہ اللہ مجھے توفیق دو کہ آپ خود دلی یہ اعتماد کرو اللہ سبحانہ و پر اگر آپ کرو گے تو اس کے کیا فائدے قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اس کو علماء نے الگ الگ ذکر کیے ہیں لیکن میں نے اس کو تقریباً چھ میں جمع کیے ہیں تو یہ کیا ہے اگر یاد کر لو تو بہتر ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان کے بھروسہ اللہ سبحان ہوتا پر مطالعہ پر بڑھ جاتا ہے کیا دلیل قرآن میں وہ اللہ ہی فلیے توکل المنون اللہ پرماتے کی توقل کرنے والے کون لوگ کریں گے مومن لوگ ہی کریں گے تو اسی لیے وہ اللہ پر ان ہو انکن تم مومنین اللہ پرماتے اگر اللہ پر صرف توقل کرو اگر تم لوگ مومن ہو تو یہ دلیل جو توقل کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو توکل نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا یا تو وہ کافر ہے یا تو منافق ہے یا تو وہ جاہل اور وہ فاسق ہے اسی لیے انسان مکمل اللہ پر توقل کرو گے تو ایمان آپ کے بڑھ جائے گا کیسے کیونکہ آپ جب اعتماد کرو گے کہ اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کے تو آپ ہمیشہ اسی کے قربت رہو قریب رہو گے کیونکہ آپ کے عقیدہ کی وہی خیر اور شر کے مالک ہے تو آپ اس سے ڈرو گے مصیبت آئے تو اس کے طرف دوڑو گے خیر ملے تو آپ اس کی تعریف کرو گے اس لئے ایمان بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ توقع کرنے والے انبیاء علیہ وسلاۃ وسلام ہیں اور اس کے بعد جو علماء ہے اصالحین وہ لوگ کرتے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ انسان کے دل میں تو اور راحت ملتی ہے اب تجربہ کرو کسی بھی مسئلے میں چاہے اس کا نتیجہ کتنا بھی خراب ہو اور کتنا بھی مجھ سے ہم و غم آپ کے دل میں آ جائے پھر بھی آپ راضی رہو گے میں مثال دیتا ہوں ایک انسان جیسا ابھی مثال میں نے دی ہے، آپ بیمار ہو اور آپ جیسا کہ دوا ڈھونڈ رہے ہو علاج مسالہ ڈھونڈے ڈاکٹر کے پاس گئے دوا کھا رہے ہو لیکن صحیح نہیں ہو رہا اور آپ دوا لینے کے بعد کھانے کے بعد اللہ پر اعتماد کرتے ہو آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ خیر میرے لیے لکھا وہی ہوگا اور میں نے اللہ پر اعتماد کی جو بھی بہتر جو بھی ہوگا وہ بہتر ہے تو اگر آپ کو چور تکلیف کتنا بھی لگے تو آپ کیا سوچو گے کی اللہ کے پر میں نے اعتماد کی ہے اس لیے یہ میرے لیے ہی خیر ہے اور مجھے صبر کرنا ہے اس سے نیکی بڑھتی ہے اس سے گناہیں ختم ہوتی ہیں تو آپ کتنا بھی مصیبت ہوگی آپ سبر کرو گے لیکن اگر یہ سوچو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر نہیں چاہتا میں نے دعا کی تو اللہ قبول نہیں کریں گے یا اللہ نہیں کرتے ہیں میں نے توقع کی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے اپنے, اپنے, اپنے اپنے پناہ نہیں دی تو انسان اس طرح اللہ پر اوف بھی کرنے لگتا ہے تو اس لیے انسان جب کرتا ہے تو مطمئن رہتا ہے راحت نفس ملتی ہے جیسا کہ اللہ قرآن کے آئے ہے جنگ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خود کافروں سے لڑائی کی لیکن کیا ہوا کہ صحاب کرام شروع میں جیتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتوں پر کچھ صحابہ کا کچھ لوگ مخالفت کی تو اس کے بعد معاملہ پلٹ گئے کافی لوگ دوبارہ واپس آئے اور ستر مسلمان کو شہید کیے اللہ کے رسول صاحب خوب چوٹ لگے اللہ کے رسول کے دانت مبارک بھی ٹوٹ گئی اور اللہ کے رسول کے کسی گڈے میں گر گئے یہاں تک کہ شائع ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور کافی لوگ خوش ہوئے تو اللہ کے ربانہ حقیقت کھلی ہوئی کافی لوگ چلے گئے تو اسی میں اسی تکلیف میں یہ خبر ملی اللہ الناس الناس قد جمعوا الحماسم منافق لوگ تم مسلمانوں کے خلاف تھے تو مسلمان جب واپس آنے لگے تو وہ منافق لوگ کہنے لگے کہ ان الناس یعنی کافی لوگ دوبارہ تم لوگ کے لیے تم لوگ سے لڑنے کے لیے واپس آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صاحب کرام نہیں ڈرے کیا کہا کیا کہ حسب اللہ نے عمل یہی کہا کہ ہسب اللہ کے اللہ ہم لوگ کے لیے کافی ہے اور بہت ہی یعنی اچھا وہ یعنی جس پر اعتماد کیا جائے تو بہت ہی ہم لوگ کے لیے کافی ہیں اور بہت ہی اچھا ہے اسی لیے اللہ صحاحت فنقل ابو بن احمد ابن اللہ فوراً ان کا معاملہ پلٹ گئے بہت اچھی حالت ہو ہوگئے نعمت میں ہو ہوگئے اور کاپل کی ہمت نہیں ہوئی کہ واپس آئے حضرت عباس, عباس رض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسب اللہ وکیل حضرت ابراہیم نے کہا جب ان کو آگ میں پھیکا گیا تو ان کو نجات ملی اور اللہ کے رسول صاحب اکرام نے کہا جب یہ اس طرح کہا گیا ہے تو کو نجات ملی تو اسی جو بھی توکل اللہ کرتا ہے اللہ سنا تعالیٰ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ تو اس کے لیے کافی ہے تو یہ دو ہو گئے تیسرے فائدہ یہ ہے کہ جو بھی توقل کرتا تو اللہ یہ بھی دوسرے سے قریب ہے کہ اللہ اس کی تعین اللہ اس کی معیت اور اللہ اس کے ساتھ دیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں یہ توکر اللّہ ہی فہو حسب جو اللہ پر توقل کرتا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے تو اس لیے آپ منشرف آپ کے دل مطمئن رہے گا یہ دوسرے نمبر بتایا گیا ہے نمبر تین کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ دیں گے اس لیے آپ چاہے جنات سے اگر ڈرتے ہو شیاطین سے ڈرتے ہو جادو سے ڈرتے ہو بری نظر سے ڈرتے ہو حسد سے ڈرتے ہو یا کوئی کسی کے دھمکی سے اگر ڈرتے ہو تو اگر آپ فور اللہ کے پناہ میں آ جاؤ تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے اور تجربہ کرو ایک بار دو بار تجربہ کرو تو انشاءاللہ بہت ہی کام ہے اگر خدا خاصہ مصیبت بھی آ تو بھروسہ کرنے کے بعد تو یہ مت سوچو کہ اللہ نے میرے ساتھ نہیں دی بلکہ یہ سوچو کہ میرے لیے ہی خیر ہے اور یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم توکل نہ کرتے تو یہ جو مصیبت آئی اس کے ڈبل ٹبل آ جاتے ہوتا کہ نہیں تو ڈبل تبل آ سکتی لیکن میں نے جب توقل کی ہے ہو سکتا ہے میرے توکل میں کچھ کمی ہے تو اللہ سبحانہ و کچھ ہمیں نجات دی ہے اور کچھ مصیبت آ غلطی کس میں ہے اللہ کے وعدے میں غلطی نہیں ہم لوگ کے افعال میں غلطی ہے آج کل ہم لوگ کو مصیبت آتی دعا کرتے سب کو تو اللہ کے وعدے میں غلطی لگاتے کہ اللہ وعدہ کرتے لیکن دیتے نہیں لی غلطی تو ہم لوگ کے فعل میں ہے اللہ کے وعدہ تو پورا ضرور ہوگا اگر ہم لوگ اس کے شروع کے ساتھ اس پر عمل کریں گے نمبر یہ تین ہوگا نمبر چار یہ ہے کہ توقل کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں اگر آپ ہمیشہ اللہ پر ہر چیز پر توقل کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. کیا دلیل قرآن کہتے؟ ان اللہ یو ہب المتوکلین کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو اگر محبت چاہیے اللہ کی محبت تو اللہ پر بھروسہ کرو اگر نہ چاہیے تو اللہ سے دور رہو اور شیاطین اور جادو اور غیر ملاسم لوگوں سے آپ اعتماد کرو جیسا کہ بہت سے مسلمان کا حال ہے تو جتنا توقل کرو گے اللہ سے اتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے نمبر پانچ یہ ہے کہ توقل کرنے سے انسان کے اندر بہت سارے اچھی اچھی صفات آ جاتی ہیں مثال کے طور پر اس سے بہت ساری صفات ہے کچھ علماء اس کو الگ الگ فائدے ذکر کے لیکن میں ایک ہی کہ بہت اچھی سفات ہے جیسا کہ صبر تب آپ توقل کرو گے تو آپ کے صبر کے مادہ بڑھ جائے گا کیونکہ آپ جب توقل کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کے ساتھ یا آپ کے حادت دیر میں دیں گے تو آپ صبر کرو گے آخر تک بھروسے پہ رہو گے اور صبر کرو گے اور اسی طرح مصیبت جب آئے گی تو آپ یہ سوچو گے کہ میں نے اللہ پر توقل کی ہے تو یہ خیر ہے میرے لیے تو صبر آئے گی کرم کرم کے مطلب صحاوت کنجوس انسان جو اللہ سبحانہ ہوتا پر توقل نہیں کرتا وہ تکنجوسی کرتا ہے یہی سوچتا کہ میرے جے میں بیس درہم ہیں اگر میں فیس سبی اللہ دے دیا تو بیس میں پندرہ ہو جائے گا لیکن یہ اگر یہ الٹا سوچتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے دے رہا ہوں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں کہ اللہ ہی مالک ہے تو پندرہ صحیح رہے گا لیکن اس کی برکت بڑھ جائے گی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کیا یہ آپ کا اللہ رسول یعنی اللہ کا رسول کیا ہے مسکین تھے ایک دن کھا لیتے پیٹ بھر کے دوسرے دن خالی پیٹ سو جاتے تھے اللہ کے رسول پھر بھی حضرت ابا سنماتے کیسے دیتے تھے ابا سے کوئی اور صحابی کیسے دیتے یعنی اس آدمی کی طرح جو زیادہ دیتا یہاں تک کہ وہ فقیری کے کوئی ڈر نہیں ہوتے بالداد جو زیادہ دیتا وہ اس کو احساس ہے کہ میرا پیسہ ختم نہیں ہو رہا لیکن جب غریب ایک گرام نکالتا تو اس کو فوراً احساس ہے کہ میرا پیسہ کم ہو گیا اللہ رسول سے دیتے تھے لیکن کوئی صحیح آدمی دے رہا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پر توکل ہے تو اعتماد کرو اللہ سبحانہ و تعالی دیں گے اسی طرح انسان کے دل مضبوط ہوتا ہے مصیبتیں دیکھ کر یہ کوئی پریشانی ہوتی کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے کوئی اس طرح کرتا ہے ہمیشہ اللہ پر اعتماد کرتے ہو تو دل آپ کے مضبوط ہو جائے گا اور اسی طرح ایک توکل کے ایک ایک خلاقی ہے کہ آپ شجاعت آئے گی بہادری صاحب اکرام چوٹ کھانے کے باوجود زخمی ہونے کے باوجود پھر بھی اس میں جنگ خود نے ہمت کی۔ اور لڑنے کے پھر بھی کھڑے ہو گئے جو بھی زخمی تھے وہ اسی حالت میں نکلے کہ ہم لوگ مقابلہ کریں گے کیونکہ آپ کو آپ جانتے کہ اس کا بدلہ اللہ دیں گے بھروسہ ہے اس لیے انسان کے اندر بہت سارے اچھی صفات آتی ہے اور جو توقل کم کرتا اس کے دل دیکھو گے کتنا بہت ہی چھوٹا ہے اور جو زیادہ اعتماد کرتا اللہ پر ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ دینے والے ہیں اللہ دیں گے تو اس کے دل انشاءاللہ بہت ہی اللہ وسیع کریں گے آخری دو فائدے یہ ہے دے آخری فائدے یہ کہ انسان سب سے اہم یہی ہے سب سے اہم فائدہ کیا ہے اس میں کیا ہوگی سب سے اہم فائدہ انسان کو کم ملے گی جنت تو یہی تو کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور ایسی جنت بنا حساب اور کتاب کے حدیث اللہ کے رسول یہی بتائے گا کہ ستر ہزار جو جنت میں جائیں گے ایسے لوگ اللہ کے رسول کے بنا حساب اور کتاب کے اس میں سے یہ ذکر کیا گیا جو مکمل یعنی وہ اعلیٰ عربی میں یعنی لوگ نہیں کرواتے یعنی جو کئی کہتے ہیں یا استرکا نہیں کرتے ہیں اور بدفالی کرتے ہیں بلکہ کیا ہے مکمل اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں تو جو توقل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے اور اس کے لیے نجات ہے اور اس کے لیے خیر ہے اور یہی اہم کامیابی ہے اسی لیے انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر توقل کرے اور اعتماد اللہ سبحان و تعالی پر کرے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو ذاتی کام ہو یا گھر کے کام ہو یا کسی کے کام ہو آپ اللہ پر اعتماد کرو خود کرو بچوں کو یہی سکھاؤ اور دوسروں کو بھی سکھاؤ آج کل افسوس کی بات ہم لوگ بچوں کو الگ الگ سکھاتے ہیں کوئی آپ باپ ایسے کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھتا کہ آپ کو اللہ نجات دیں گے یا اللہ بچاتے ہیں بچہ ڈرا رہتا ہے یا کچھ رہتا ہے تو انسان یہاں وہاں کے کہانی سنا کے ختم کر دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مت ڈرو میں آپ کے ساتھ ہوں غلط آپ یہ کہو کہ مت اللہ آپ کے ساتھ آج کل بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے بچہ روتا ہے کچھ بھی یا کہتا آپ سے انسان کہتا نہیں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں ساتھ دیتا ہوں یہ کہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب تک اللہ توفیق دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا تو اس طرح بچہ اللہ سے محبت اس کے بڑھ جاتا ہے کوئی ڈرتا ہے گھر میں بہت سے بچے جادو سے اور بہت چیزوں سے ڈرتے ہیں آپ ڈراؤ مد آپ بلکہ کہہ دو کہ اللہ عثمان و تعالیٰ آپ اس سے بڑے ہیں اللہ اس کو ماریں گے اللہ عثمان تعالیٰ آپ یہ آیت پڑھو گے تو وہ کچھ بھی کر پائے گا تو اس طرح ہم لوگ بچوں کے دل میں بیٹھائیں گے بچپن سے تو جب بڑے ہوں گے تو ان ان کے ایمان مضبوط گا رہے گا اور توکل ان شاء اس کا صحیح رہے گا یہاں تک الحمد پورا مکمل تقریب موضوع پورا ہو چکا ہے اللہ سے تو آلہ عثمان ہم لوگ کو توقل کرنے صحیح طریقے سے توقل کرنے کی توویر دے اور हम लोग को निजात दे और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला